الحمد بسم اللہ رب المین سلسلیم اما الرحمان و علیکہ یا نبی اللہ آلکہ و صحابہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص برد جمعہ مجھ پر سو بار برود پاک پڑے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے صلو علی اللہ تعالی علی محمد سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضرین موجود ہوتے تو ہر ایک یہ تصور کرتا ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت فرماتے سوال اس پہ یہ چاہ رہا تھا باپا کہ جیسے ہمارے مختلف دوست ہوتے ہیں فرینڈ سرکل ہوتا ہے تو بعد سے زیادہ فرینکنس ہوتی ہے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کھانا پینا ہوتا ہے یہاں باب المدینہ میں جس پنجاب سے بھی عاشقان رسول تشریف لائے ہوئے ہیں اور بابل اسلام سن سے بھی ہیں باب المدینہ کے بھی ہیں مختلف زبانیں بولنے والے مختلف رہن سہن والے ہم جب آپس میں بیٹھے مدنی قافلوں میں اس طرح کا اتفاق ہوتا ہے تو ہمیں ہم اس طرح کا ذہن کیسے بنے اس طرح کی سوچ کیسے بنے کہ ہمارا امیر قافلہ کیونکہ ہم نے آپ کی سیرت میں بھی ماشاء دیکھا ہے اعلیٰ حضرت جس طرح فرماتے ہیں کہ پیر نائب رسول ہوتا ہے آپ کی بھی سیرت میں دیکھا ہے کہ کوئی پٹان اسلامی بھائی کوئی پنجاب سے کوئی باب المدینہ سے حاضر ہو تو سب کو آپ ایسی محبت دیتے ہیں کہ وہ شاید اپنے غم کچھ دیر کے لیے بھول جاتے ہیں تو ہم یہ سرکار کریم کی اخلاق کریمہ سے کہ یہ کچھ کرنیں کچھ ضیائیں جو آپ کو حاصل ہے کچھ ہمیں بھی تقسیم فرما دیں مجھے حاصل ہے آپ کا حسن زن ہے اللہ کرے مجھے یہ حاصل ہو جائے کہ کوئی مسلمان مجھ سے ناراض نہ ہو کوئی بدزن نہ ہو دل برداشتہ نہ ہو بلکہ ہر ایک کو یوں لگے کہ میرا بھی ایک مطلب ہے کچھ حوصلہ بڑھے اس کا تو تحقیر و تزلیل ہمارے یہاں زیادہ پائی جاتی ہے گفتگو کا انداز جارحانہ ہوتا ہے اور نہ بڑوں کا ادب ہے نہ چھوٹوں پر شفقت ہے یوں مطلب ہمارے اخلاق جو نا وہ صحیح باتیں کے تباہ ہوئے پڑے ہیں تو ہم اگر یہ اپنے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ پر نظر کریں نا اور اس کو اپنائیں جیسے کبھی کوئی ایسا اچھا انداز گھٹیا انداز اختیار کرنے کی کوئی یعنی کہ ترکیب بنے تحریک شیطان دے تو فوراً اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور آ جائے یا کیا سرکار بھی ایسا کریں گے یا یوں آ جائے کہ اگر غوث پاک ہوں تو کیا ایسا کریں گے جو میں کرنے جا رہا ہوں لاضت ہوتے تو جو ایسا کریں گے کہ میں جو کر رہے جا رہا ہوں تو اس طرح اگر اپنے بزرگوں کا تصور آ جائے تو جواب یہ ملے گا نہیں نہیں وہ تو ایسا نہیں کر سکتے تو جب وہ ایسا نہیں کر سکتے تو میں کہے گا گروں ایسا میں تو ان کا غلام ہوں تو غلام کا کام یہ کہ اپنے آقا کے نقش قدم پر چڑھے ان کی پیروی کرے ان کے اسو حسنہ پر عمل کرے اللہ کرے کہ ہم سب باخ بن جائیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کاغ تری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سیا ہوا ہے نہ ہوگا شگا کوئی تجھ سیا ہوا ہے نا ہوگا شگاد تیرے خالق حسن ادا کی قسم سلحیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد اسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ میں آپ کی بار گھر میرا سوال نہیں ایک مسئلہ ہے کسی جگہ پر اکثر فیکٹریوں میں یا دیگر جگہ پہ کولر وغیرہ لگے ہوتے ہیں بڑے وہاں پہ کوئی پانی, چینے پانی پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی نہ گلاس نہ کوئی بوتل کوئی ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہاں پہ کھڑے ہو کر پانی پیا جاتا ہے یا منہ لگا کے پانی پیا جاتا ہے وہاں پہ سانس بھی نہیں لیا جاتا اس سلسلے میں کچھ مدری پھول پتا کر دیجیے گا اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ نماز کا کورس ہو رہا ادھر باب دینہ کراچی میں تو ادھر میں نے دیکھا ہے کہ کل پرسن دیکھا ہے کہ جی ایسے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل پہ بھی مدنی قیدہ انہوں نے کھولا ہوا ہے اور ویسے بھی مدنی قیدہ کھول کے تو ان کے پیچھے والی سائڈ پہ بیٹھ کے کھول کے پڑ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ بتا دیں کیا ان کو مدنی قیدہ کھول کے پیچھے بیٹھے ہیں تو کیا اس کو پیچھا نہیں ہو رہا اس کے حوالے سے مدنی پھولتا کر دیجیے ماشاء اللہ اچھا پہلا سوال آپ کا پانی کا کولر جی یہ کولر بڑا سبیل لگا ہوتا ہے میرا خیال اسٹیشن وغیرہ پر جی ہاں تو اپنے پاس گلاس پیالہ رکھنا چاہیے اسی سے بھر کے بندہ پی لے ارے پاپا جائے کسی وقت کوئی ایسا بچے اور جان پر بنی ہوتی ہے نہیں جی. جی. پیئیں گے تو بھی مر کے گریں گے یا گر کر مریں گے جی بولے فیکٹری میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ایسی کولر وغیرہ لگی ہوتے ہیں ٹوٹیاں لگی ہوتے ہیں وہاں پہ پانی بھی پیتے ہیں اور لائی بات پانی بیٹھ کے پینا چاہیے اور تین سانسوں میں پینا چاہیے یہ چیز نہیں بن پاتی نہیں تو اپنا پاس پیالہ یا گلاس ہوگا نا تو یہ سب بن پائے گا اپنا بیگ بھی تو ہوتا ہے نا سامان کا جیب بھی ہوتا ہے پیسے رکھنے کے لیے بٹوا ہوتا ہے موبائل فون ہوتا بہت کچھ ہوتا ہے تو ایسا موبائل گلاس بھی چھوٹا سا رکھ لیا جائے جی ان شاء پانی ضائع بہت ہوگا اگر ہاتھ سے پیئیں گے نا دوسرا وہ موبائل فون پر پڑھتے ہیں قاعدہ اور پیچھے پڑھتے ہیں تو موبائل فون کو پیٹ ہوتی ہے بہتر تو ہے کہ اس کو پیٹ نہ کرے قاعدے کو لیکن اب قرآن کریم کا ایک اپنا ادب ہے ہے وہ بھی قاعدہ اس میں قرآن حروف ہیں آیتے ہیں دینی کتابیں ہوتی ہیں اس کو بھی پیٹ نہ ہو تو اچھا ہے بچنا تو چاہیے لیکن اب بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بچ نہیں سکتا اس سے جی کہ جگہ اتنی ہوتی ہے اب ایک درجہ ہے بہت سارے بیٹے ہیں تو کون کس کی پیٹ سے کیسے بچے جی بھارت بچنا چاہیے قاعدے کو پیچ نہیں ہونی چاہیے اتب جی یہی ہے الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ اللہ بعض لوگ اپنی جو پروڈکٹس بناتے ہیں تو ان کا نام بزرگ بزرگوں کے ساتھ منسوخ کر لیتے ہیں تو بابا جان وہ باکسز جو ہے نا ان پہ نام مقدس نام لکھے ہوتے ہیں تو اکثر وہ نالیوں میں نظر آتے ہیں آنکھوں کے سامنے بلدیا کی گاڑیوں میں پڑے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا کیا کریں اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دل جلانا چاہیے دل تو جلتا ہے بابا جان تو اٹھانا چاہیے تو بہت زیادہ یعنی کہ پھر اٹھا کے رکھے کہاں پہ کوئی سمجھ نہیں آتا بس دل اب دل میں خالی گالی جلتا ہے نا ماں نکلے تو بات ہے تو خالی یہ مٹھائی کی دکان کے اور گھی کی کمپنیوں کے مسائل نہیں ہے گلی گلی میں گھر گھر میں یہ مسئلہ تو ہے ہر چیز پر کچھ نہ کچھ لکھا ہی ہوتا ہے لکھائی کے تو کوئی پیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی ہو تو ہو ہونے بہت کم ہوتے ہیں اور اگر لکھائی نہ ہو نا تو گاہک بھی تو حد نہیں رکھتا نا گاہک بھی لکھے ہوئے کو لیبل پر مرتا ہے کوالٹی لیبل. لیبل بکتا ہے تو ایسی صورت میں بس وہ دل ہی جلا سکتا آدمی واقعہ یہ کہ یہ اخبار آتے ہیں اس میں کیا نہیں ہوتا یہ بھی تو ہوتے ہیں گلیوں میں اور مختلف پیکج اگر ممکن ہو تو ضرور اٹھا لینا چاہیے صلو علی الحبیب. صلو اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا بیرونی ملک کا بارہ ماہ کلی سفر ہے خصوصی دعا عطا فرمائے اور کچھ مجنی پل بھی عطا فرمائے اور سوال یہ ہے کہ پاجامہ بیٹھ کر پہنا جائے لیکن غسل خانے میں جا کر تو اس طرح ادھر کس طرح پاجامہ پہنا جائے اللہ تعالیٰ آپ کے بارہ ماہ کا سفر قبول فرمائے مم. وہ غسل خانے میں ایک سٹول رکھ لیں پلاسٹک کا اس پر بیٹھ کے پہن لیا کرے یا موٹے کپڑے ویسے سنت ہے کہ ستر ڈھکا ہوا ہو تو موٹے کپڑے سے ستر ڈک کر نہائیں پھر باہر نکل آئے اور بیٹھ کر پاجامہ پہن علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ٹرین کا سفر ایسا ملتا ہے کہ بندے کو ٹکٹ تو ملتا ہے لیکن یا سیٹ وغیرہ نہیں ملتی اوپن ٹکٹ ملتا ہے پھر اس کے بعد ٹرین کے اندر ہی جو حملہ ہوتا ہے ان سے بک کرانا پڑتا ہے انہیں پیسے دے کر رشوت دے کر اب وہ رشوت دینے میں آئے گا یا نہیں آئے گا یہ پوچھنا اس کا وہکٹ دیتے ٹکٹ تو بندے نے پہلے لے لیا ہوتا ہے کوئی نہیں اوپر سہنگ دیتے ہیں وہ پیسے لے کر اگر یہ قانونی طور پر لے رہے ہیں اور یہ جمع کرا دیتے ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور اگر یہ اوپر لیتے ہیں اور وہ جیب میں جاتی ہے اس کے تب تو رشوت ہے بابا میرے لیے اور میرے بھائی جو, بھائی جو ہے فی زمانہ پرائیویٹ بھی ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ تحت بھی چلتی ہیں اور قانون جو ہے اس کے اندر یہی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں سروسز دی ہوئے ہیں ہمیں وہ سہولیات جو دے رہے ہیں उन्होंने इजाजत दी यानी टिकट सफर करने की की सीट तो दी नहीं हमने जो साथी टिकट ले ली अब हम टिकट वहां बैठ बनाते हैं तो उनके चार्जेस हैं प्राइवेट के अंदर जैसे बास पूरी पूरी ट्रेने ही प्राइवेट है اس میں بظاہر ایسی امید کم ہے کہ وہ پیسے زیادہ لیتے ہوں ان کے طے شدہ پیسے ہیں کہ اس جگہ پر اس نے سیٹ لینی ہے تو اس کی ہے اس کی چالان کی پرچی بھی بنائیں گے سائن بھی کریں گے اور اس کو دیں گے بھی اور اسی طرح جو سرکاری طور پر چلنے والی گورنمنٹ کے تحت چلنے والی ہے ان کا قانون یہی ہے کہ وہ اگر اندر بنائیں گے تو رقم زیادہ لیں گے اس کی پرچی بھی دیں گے اگر وہ رقم زیادہ زیادہ ہے وہ لیں گے وہاں دیں گے اور اس سے بھی اگر زائد لیتے ہیں تو پھر یہ صورت ہوں گی ورنہ اندر جو ٹکٹ بنے گی سیٹ کی اس کی رقم زیادہ ہی لی جائے گی اور پرچی بھی دی جائے گی سرکاری طور پر طریقہ یہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو استحارا کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالی سے مشورہ ہوتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتے بعد میں اس مشورے پر عمل نہ کریں ان کے بارے میں استخارہ کیا استخارے کے بعد اگر اس پر دل نہیں جمتا نہیں کیا ویسے ہی اس کو ترک کر دیا تو گناہ نہیں ہے دوسرا سوال ایک اور ہے اب جانی کہ جو موبائل میں قرآن جیت کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے موبائل کو جو ہے وہ بے وضو بھی پکڑ پکڑے ہیں اس کے بارے میں کوئی حرض نہیں ہے اس میں کوئی قرآن کریم اندر میں موجود نہیں ہے جب اسکرین پر نظر آتا ہے نا آئے تو اس پر ہاتھ بے وضو لگانے سے بچنا چاہیے بابا جان میرے بڑے بھائی نے اور گھر والوں نے آپ کی میں السلام علیکم علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تعزیت اور عیادت کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اس موقع پر گلے مل مل کر جا رہے ہوتے ہیں کیا بولنا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا بولا جائے کب تک تعزیت کر سکتے ہیں کس دن تک کچھ اس بارے میں اپنی پھل شاید سنوا دیں حاضری ان کے لیے ہزار کسی مریض کسی کا انتقال ہو گیا تو تعزیت کرنا سنت ہے تو ایک ایک سے تعزیت کرنا سنت ہے تو یوں مطلب جائیں تو ان کو میت کے لیے دعا کریں ان کے لیے صبر کی دعا کریں موقع کی مناسبت سے ان سے یہ بھی کہیں کہ آپ صبر گا تو اس طرح مطلب یہ کہ تعزیت گمبھیر ہو کر ہاں سس کہنے چہرے پر غم کے آسار اس طرح تعزیت کرنی چاہیے سب کا کام ہے دل جو ہی بڑی ہوتی ہے اس سے الحبیب صلی اللہ تعالی ورحمت اللہ ورحمت اللہ <سلام> و علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ, اللہ وبرکات <سلام> سکیتار محمد نواز قدریت السلام علیک علی علیکم السلام سعیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کے والد محترم کا نام محترم پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ وہ جو آزر کا مشورہ آزر چچا تھا یہ بت تراش تھا صلی حبیب صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور نماز جنازہ کب شروع ہوا اور پہلے کس کا نماز جنازہ پڑھا گیا چار تکبیرات کے ساتھ حضرت آدم صفیج اللہ علیہ نبی جینا والسلام کا جنازہ فرشتوں نے پڑھا تھا صلی اللہ حبیب صلی اللہ, تعالی اللہ میرے عالیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کوئی شخص شرعی مسافر ہوتا ہے اور اس پر قصر نماز واجب ہو جاتی ہے تو کسی طریقے سے نماز جمعہ گزر جاتی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے تو اب یہ کہ وہ زہر قزا کرے گا قصر جان رکھاتی فرض جو ہے نا تو ان فرضوں کو دو دو پڑھا جاتا ہے قصر میں مغرب پوری پڑھنی ہوتی ہے باقی سنتیں وغیرہ بھی سب پوری ہی پڑنی ہوتی ہے صرف فرضوں میں قصر ہے چار رقور عصر اور عشاء کے چار فرض ان کی جگہ دو دو پڑھے جائیں گے یہ واجب ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سوال آپ سے یہ ہے ہم دکانوں پہ کسی کی جاتے ہیں وہاں چوری کی بجلی چلتی ہے اس کے متعلق ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ چوری, چور چاہیے, چاہیے چوری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے چوری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی پوچھنے کی بات ہے سر جی ہمیں تو شرم آتے دوسروں کی دکانیں پہ جاگے جی ہم بیٹھتے ہیں اے میں اے میں دوسروں کی دکانوں پہ بیٹھتے ہیں ایسی سی میں جاگے ہمیں تو من بھی کرتے ہیں وہ منع نہیں ہوتے بالکل وہ منع نہیں ہوتے مانتے نہیں ہیں کیوں جا کے بیٹھتے چوری کی بجلی میں اے سی میں ٹھنڈک لینے کے لیے نہیں جی ہم تو جاتے نہیں وہ کسی بات سے بلا لیں تو بلا لے صحیح ہم نہیں جاتے بجلی کی چوری کرنا ہے تو گنا سلو اللہ ابھی سل اے بیچارے کب سے کھڑے ہوئے کسی کو ریم نہیں آتا ہے دے دوں مرا. پیارے بپا جان میں تھوڑا مجھے نظر کم آتا ہے انگلش میں پارسی بلائن کہتے ہیں اور میں لاہور سے آیا ہوں اور الحمدللہ للہ آپ کی نگاہ کرم سے میں یہاں پر بیس سال سے حاضر ہو رہا ہوں اور اب تھوڑی سے مسائل ہو گئے طبیعت کا مسئلہ ہو رہا ہے آنکھوں میں بھی تکلیف ہے تو دعا فرما دیں کہ یہ تکلیف دور ہو جائے اور تین حاضرے مدینہ شریف کی ہو چکی ہیں اور چوتھے کی تیاری ہے آپ کی نگاہ کرم سے یہاں پر ایک دفعہ قرآن دازی میں نام نکلا تھا لیکن وہ آپ کی ترکیب سے وہ نہیں بنا تھا لیکن یہاں سے قرآن دازی نہیں ملتی آپ سے تو مل ہی جاتا ہے تو سیارے بابا جان اب میرا سوال میں نہیں کرتا کیونکہ پیر سے سوال نہیں کرنا چاہیے عرض کرنا چاہیے مانگنا چاہیے تو میں اب یہ چاہتا ہوں یا آپ کے پاس سحری ہو جائے یا ادھر سے آپ کو مجھے چیز بھیج دیں جو میں لے لوں اور مجھے یہ تکلیفیں میری دور ہو جائیں اور ایک اسلام بھائی ہمارا ہرون بھائی وہ ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کی بہت خدمت کرتا ہے اس کے بیٹا نہیں ہے بالخصوص کے لیے دعا فرما دے اللہ اس کو بیٹا دے اور آخری عرض یہ ہے کہ مدینے کی یہ جو میری سلسلہ ہے وہ آپ دعا فرما دے چلتا رہے تو میری آپ سے عرض یہی ہے کہ آ مجھے یا ساری میں قریب کوئی موقع مل جائے کیونکہ جو نارمل حضرات ہیں وہ تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں اب میں آپ کو دور سے نہیں دیکھ سکتا تو یا تو پھر دل روشن کر دیں یا قریب لا لیں بس میں بس میری یہ عرض ہے کہ یہاں کی حاضری اگر موت آئے تو ادھر فضانے مدینہ میں آئے کوئی لالچ نہیں ہے اور بس یہی لالچ آپ کی محبت ہے آپ یہ محبت کا سلسلہ چلتا رہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ان کو بے کو سہری میں کوئی نہیں ہوا اگر بیٹھ گیا نہ قریب تو اس کو ہٹا نہیں سکتے وہ حاجی علی کے برابر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے میرا نام شباز. شہباز شہباز آپ کا تعارف تو آپ خود ہے یار خود ایرنٹی کارڈ نہیں پورے کا پورا ارے صاحب یہ آپ کی نگاہ کرم ہے لوگ سے جو ہمارے جو بے سے محروم ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں ان سے قریب تھوڑا کامیا یار ان سے کوئی تعاون کرنا پڑ جائے گا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پکڑنا پڑ جائے گا یہ کوئی بات نہیں آپ تو ہیں نا تاکہ قسم میں نے جیسا بندہ تو کرایا لینا بڑا مشکل کما کے وہ بنتا ہے لیکن مدینے کی چوتھی حاضری ہے یہ آپ کی نگاہ کرم ہے ہم کو تو کوئی پکڑنا پسند نہیں کرتا آپ نے پکڑا ہوا ہے قیامت میں بھی پکڑ لینا حشر میں بھی قبر میں بھی <تصفح> بس میں نے کبھی آپ سے کبھی سوال نہیں کیا عرض کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کے فضان کو آپ کی دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ کام کرنے کی آپ کے پیچھے پیچھے کرنے کی توفیق کا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اگر نماز پڑھ رہے ہو اور ذہن میں کوئی مذاقیہ بات آتی ہے اور ہماری ہنسی نکال جاتی تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر ہنسی کی آواز اتنی تھی کہ اپنے کانوں سے سن لیتا یا تو سن لی یا یہ کہ کوئی سا شور اطراف میں تھا کہ سن نہیں پایا لیکن آواز اتنی تھی کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو سن لیتا یا بہراپن نہ ہوتا تو سن لیتا تو ایسی ہنسی نماز توڑ دے گی جب اور جب نماز میں بالغ کا کہا بلند آواز سے اگر ہنسا یہ دوسرے بھی ہوتے تو سن لیتے تو اور بھی بالغ تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا مگر یہ نماز جبکہ سجدے والی ہو وزو ٹوٹنے کے لیے سجدے والی مثلا جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں ہے تو نماز جنازہ میں زور سے ہنسا قہقہ مار کے تو وہ نماز ٹوٹے گی وضو نہیں ٹوٹے گا صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی جان مسجد کا کارپیٹ ہے بہت بھاری ہے وہ پلیٹ ہو گیا ہے اسے کیسے صاف کریں اٹھایا نہیں جا سکتا بڑے بڑے کنٹینر اٹھ جاتے ہیں یہ کارپیٹ نہیں اٹھتا وہ بہت بھاری ہے <laughs> بھاری اٹھانے والے مزدوروں کو لے لیا جائے آخر, آخر مطلب بڑی بڑی عمارتیں اٹھ جاتی ہیں اب تو ڈا دیتے ہیں اس کو تو کارپیٹ بھی اٹھ تو جائے گا لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا پاپا؟ سامنے ہوتا تو میں آپ کو اٹھانے کی کوشش کر کے دکھا تھا کہ یوں اٹھائے اب پاک کرنے کا طریقہ الگ چیز ہے کہ وہ اٹھے گا تو پاک کریں گے نا تو اٹھا کر جتنا حصہ ناپاک ہے اتنا حصہ پانی سے دھوئے پھر آخری قطرا تک ٹپک جائے لٹکا دے آخری قطرہ تک ٹپک جائے پھر دوسرا اس پر پانی ڈالے پھر وہ پانی بھی اسے دھلے اس سے جذب ہو اب اس کا آخری قطرہ تک ٹپک جائے اس طرح تیسری بار کرنا ہے جب تیسری بار آخری قطرہ ٹپک جائے گا تو نجاست یہ پاک ہو جائے گا ڈرائی کلینگ والے جو ہیں نا لیکن پاپا وہ ہے بہت بھاری ہے ہاں تو بھاری کا بھاری پیسہ لیں گے بارگاہ آپ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ جیسے وہ کارپیٹ نہیں اٹھا سکتے اگر تو کیا جتنے حصے میں نجاست ہے وہ حصہ کاٹنے کی اجازت ملے گی کہ وہ پیس الگ کر لیں تو آسانی سے اٹھ جائے گا سفر مات نہیں کاٹ نہیں سکتے پھر تو وہ بیکار بےکار وہ بھی مسجد گا گھر کا کوئی نہیں کاٹے گا نہیں اٹھ تو جائے گا یار ایسا کبھی کارپٹ دیکھا نہیں ہے کہ اس کو انسان اٹھا نہ سکتے ہو بابا اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جو گاڑی اٹھا کے واش کی جاتی ہے نا اسی طرح اس کو بھی کرتے ہیں اس کے اوپر رکھ کے اور یہ اس کو اٹھا دیتے ہیں اور یہ اوپر سے اس کو دھوتے ہیں جیسے گاڑی کار واش کرتے ہیں ہاں نہیں بار سب چیز اٹھ جاتی ہے کرنے گائے کے لیے اب تو دیکھا کہ وہ گائے بیل کے تو دیکھے چینل میں پہلے یعنی کہ ایک چٹکلا ہوتا تھا کہ چھت پر گائے اب تو یہ اونٹ گائے جو بھی ہے تو نہیں دیکھا لیکن گائے یا بیل کا تو دیکھا تھا اسکرین پہ وہ کرین سے اتار کر وہ چھت پر تھی گائے پتا چلا چھت پہ گائے پالتے اب تو کرنوں سے اٹھ جاتی سلو ابھی پہلی مرتبہ آیا ہوں اور یہ کافل سفر بھی پہلی مرتبہ کیا میں نے تو میرے ماں باپ اور میری اور گھر والوں کی مفرت کی دعا کی تجا ہے اور بابا یہ پوچھنا تھا کہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں پیچھے نمازی کچھ نماز ادا کر رہے تھے تو کچھ بھی اسے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں گزرتے ہیں کچھ آکے سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہوں تو کیسے گزرنا چاہیے کوئی نماز پڑھ رہا تو اس کے آگے سے گزرنا تو نہیں چاہیے تو وہیں نماز پڑھ لیں باہر پیچھے جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لیں جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر پیچھے ہٹ جا کوئی ضروری نہ ہو ضروری ہے تو پھر اس کے طریقے کس طرح گزرنا ہے لیکن طریقہ بتاؤ بھی تو عمل کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے جب تک کوئی پریکٹس خود نہ کرے یا بہت زیادہ ذہین نہ ہو اب جیسے کہ یہ کسی کے ہاتھ میں آسا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ گزرنا چاہتا ہے آسا کھڑا کر کے آسا کو چھوڑ دے اور یہ گرے اس سے پہلے گزر جائے یہ بھی ایک صورت ہے یہ ہم نے کہیں بتائی ہوگی تو مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں میں نے ایک کو دیکھا تو وہ بےچارا چادر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہاتھ میں پکڑ کے وہ گزرتا تھا نواز یار یہ کب بتایا ہے میں نے تو یہ ہوتا ہے کہ سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے سب اتنے سمجھدار ہوتے نہیں ہیں انتظار کر لیا جائے یا پھر کوئی عالم ہے یا علم ہے اس کی نگرانی میں وہ اگر گزرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ گزرنے کا جو طریقہ اجازت کا اس کی صورت میں گزرے اب کوئی گزر رہا ہے نمازی کے آگے سے اس کے اینڈ آگے سے بھی یعنی اگلا نمازی کے آگے ہے عوام تو گزر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کو گزر گیا تب بھی گناگار نہیں ہوا تو یہ بھی آنا چاہیے کہ اب یہ گزر رہا آپ چلے اور وہ پیچھے رہ گیا رفتار آپ کی زیادہ ہے آپ نمازی کے آگے سے گزر گئے پھر وہی نمازی کے آگے سے گزرنا ہوا وہ گناگار ہوئے یہ ہے بڑا یعنی کہ محتاط انداز اس کے لیے بہت ساری عقلیں چاہیے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے اور بار بار بپہ نماز نماز پڑھ رہتے ہیں اور بیچ سے ان کو ڈکالگا کے سے گزر جاتے ہیں ٹکرا کے جو گزر جاتے ہیں آپ سے صحیح؟ صحیح؟ کوئی بھی نمازی ہوتے ہیں ان گزرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ادھر نماز پڑھے ہم بیچ میں سے گزر جاتے ہیں ہاں نہیں کرنا چاہیے اس سے نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں غلط کرتے ہیں اپنے کون سے لڑائی بھی نہیں کرنی چاہیے اور بابا میں آپ سے یہ دعا بھی لینی ہے اور کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص بھی دے آمی. اور علم دین بھی دے اور عمل کرنے بھی اللہ تعالیٰ تفیک دے آمی. اور بابا نو سال سے اولاد سے محروم ہیں میں کوئی مجھے اللہ دے رہے ہیں کوئی لکھ کے دے رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد آفیت کے ساتھ نیک سالے سال اللہ کرے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على